اے آمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈی اور اس کی رام جہاد کرو اس امید پر کہ فلا پاؤ